بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى أم حسبت من تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصادرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الظل والصغار على من خالف امري صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محترم مجاهدين اسلام انصار ومهاجرين اور تحریک طالبان پاکستان کے رضاکارو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ جل جلالہ کا عظیم فضل احسان اور شکر انعام ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں جہادی محاذوں اور مورچوں پر اللہ کے دشمنوں کے خلاف جمع فرمایا ہے اور اللہ کے دشمنوں کے خلاف لڑنے اور جہاد کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائی ہے ہم اللہ جل جلالہ کا اس پر شکر ادا کرتے ہیں اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں جہاد کے احکامات فضائل مسائل مختلف قسم کے امور کو ذکر فرمایا ہے جس کا تعلق جہاد سے ہے اللہ تعالی نے جہاد کے لیے مسلمانوں کو تیار فرماتے ہوئے فرمایا ہے کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تک اللہ نے یہ امتحان نہیں کیا ہے کہ تم میں سے کون مجاہد ہے اور تم میں سے کون صبر اور اختاہامت کرنے والا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور سیرت طیبہ مسلمانوں کے لیے ایک بہترین حسنا اور بہترین مثال ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر آٹھ سال کی مختصر سی مدت میں ستائیس مرتبہ بنفس سے بذات خود ستائیس جنگوں میں شرکت فرمائی اور ستاون کے قریب تشکیلات اپنے صحابہ کی روانہ فرمائی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود جنگوں میں شریک ہوتے رہے جنگ بدر میں آپ شریک ہوئے جنگ احد میں آپ شریک ہوئے آپ زخمی ہوئے آپ کے باڈی گارڈ شہید ہوئے آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے آپ کے ساتھی گرفتار ہوئے غزوہ خندق میں آپ نے اشتراک فرمایا آپ نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے اور آپ کے صحابہ نے آپ کے ساتھ مل کر قربانیاں دی یعنی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین اور اعلی نمونہ ہے جسے اللہ صلاح جل کریم میں فرماتے ہیں لقدان في رسول اللہ <حَسَنًا> یعنی تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں بہترین مثال ہے اور بہترین اور اعلی نمونہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور حیات طیبہ مکمل جہاد اور بھرپور محنت و مشقت سے بری ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا اپنے قبیلے کو اپنے خاندان کو قربان کیا ان کی مخالفت مون لی اپنے صحابہ کو قربان کیا اپنے صحابہ کو اپنے سامنے خون بہاتے ہوئے دیکھا اور خود اپنا خون بھی بہایا دشمنوں کی باتوں کو برداشت کیا اسی طرح دوستوں کے تانوں کو بھی برداشت کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی اس طرح تربیت فرمائی ایک بار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لائے اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں میں آپ کے ہاتھ میں دیات کرنا چاہتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک ان کے آگے بڑھائے بشیر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میری دو شرط ہیں ایک شرط یہ ہے کہ میں زکوٰۃ اور صدقات نہیں دوں گا دوسری میری شرط یہ ہے کہ میں جہاد میں حصہ نہیں لوں گا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک پیچھے ہٹا لیے اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر لیا اور فرمایا لا صدقت ولا جہاد نہ ہی زکوٰۃ دو گے اور نہ ہی جہاد کرو گے فبی مت القل تو تم جنت میں کیسے داخل ہو گے یعنی بغیر جہاد کیے جنت میں داخل ہونا مشکل ہے اس لیے کہ اللہ تعالی اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ ام حصب تدخل الجنہ کہ تم لوگ یہ گمان کر بیٹھے ہو کیا تم یہ خیال کر بیٹھے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ اللہ تعالی نے ابھی تک تمہارے مجاہدین کو اور تمہارے صبر استقامت کرنے والوں کا امتحان نہیں کیا ہے اللہ جل جلالہ نے مختلف آیتوں میں اس مضمون کو ذکر فرمایا ہے کہ میں تمہارا امتحان کروں گا تمہاری جانوں کا امتحان کروں گا تمہاری مال و دولت کا امتحان کروں گا کمبشی من الخو اور ہم ضرور بضرور تمہارا امتحان کریں گے تھوڑے سے ڈر کے ذریعے والجوع اور تھوڑی سی بھوک و پیاس کے ذریعے و نقش امن المواری و اور جان و مال کی کمی کے ذریعے وبشر صابرین اور جو لوگ ثابت قدم رہیں گے اور جو لوگ ثابت قدم اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں گے اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے آپ ان کو اللہ کی طرف سے بشارتیں سنا دیجئے دیجیے اللہ تعالیم فروت ربہم رحمہ اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہوں گی اللہ کی طرف سے برکتیں ان پر نازل ہوں گی اے میرے دوستوں میرے نوجوان سدائیوں مجاہد ساتھیوں اللہ تعالی نے ہمیں یہ استقامت اور ثابت قدمی آتا فرمائی ہے الحمدللہ ہم ان مرتد فوج کے خلاف ان ظالموں اور ناپاک فوج کے خلاف اللہ جل جلالہ کی مہربانی اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کے خلاف مسلسل جدوجہد میں مصروف ہیں ان کے خلاف مسلسل ثابت قدمی کے ساتھ جہاد میں مصروف ہیں الحمدللہ اللہ جل جلالہ کی مہربانیاں اور اللہ جل جلالہ کی نصرت کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں چکو سلوا کیا ایک ملک تھا یورپ میں روس نے جس وقت اس کے اوپر حملہ کیا تو ایک دن کے اندر وہ سرنڈر ہوا اور ایک دن کے اندر وہ تسلیم ہوا حالانکہ چکو سلوا کیا اور یوگو سلا یہ ایسے ملک تھے جو کہ اپنا اسلحہ تیار کرتے ہیں اپنا بارود تیار کرتے ہیں اپنے توپ تیار کرتے ہیں لیکن وہ روس کے سامنے ایک دن بھی نہیں ٹھہر سکے کن اللہ کا لشکر طالبان اور مجاہدین روس کے سامنے تقریباً دس سال تک ثابت قدم رہے روس کو مجاہدین نے شکست دی اللہ کے فضل و کرم سے اسی طرح امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہلواتا ہے اور امریکہ کے غلام یہ پاکستانی فوج جو کہ اپنے آپ کو بہت بہادر کہلواتی ہے ان کے سامنے آپ حضرات انصار و ثابت قدمی کے ساتھ جہاد میں مصروف ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نصرت ہے ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ ہمیں مزید قربانیاں دینی چاہیے یہ جو قربانیاں ہم دے رہے ہیں اور مزید قربانیاں دینی چاہیے تب کہیں جا کر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں میرے مجاہد ساتھیوں ان ظالم فوجیوں نے جو ظلم ستم مسلمانوں پر روا رکھا ہوا ہے یہ ظلم ستم تو ہندو اپنے ہندوؤں پر نہیں کرتے سکھ اپنے سکھوں پر نہیں کرتے ان ظالموں نے مسلمانوں کی آبادیوں کو ویران کیا مسلمانوں کی کھیت و کھلیان کو ویران کیا مسلمانوں کے بازار کو ویران کیا مسلمانوں کی عزت و ناموز کو تاراج کیا مسلمانوں کی مسجدوں اور مدرسوں کو ویران کیا لال مسجد میں ہماری بہنوں ہماری ماؤں کی عزتوں کو نیلام کیا انہوں نے وہ مظالم کیے ہیں جو کہ کشمیر میں ہندو فوج بھی نہیں کرتی ہندو فوج بھی جب مجاہدین کی لاشیں ان کو ملتی ہیں تو فوراً مجاہدین کے حوالے کر کے یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے رسم و رواج کے مطابق اپنے مذہب کے مطابق اس کو کفن دفن کراؤ لیکن ان فوجیوں نے ہمارے مجاہدین کی لاشوں تک کی بے حرمتی کی ہے مجاہدین کی عزت و ناموز کو یہ پامال کرتے ہیں مجاہدین کی ماؤں بہنوں کے ساتھ سوات میں انہوں نے ناقابل ذکر مظالم کیے ہیلی کاپٹروں میں اٹھا کر مجاہدین کے باپوں کو اور مجاہدین کے بیٹوں کو اور ان کے رشتے داروں کو جنگلوں میں گرایا اور ان کے اوپر ناقابل ذکر ظلم و ستم ڈھائے ہمارے اوپر ان کا انتقام لینا فرض ہے ان کا قصاص لینا واجب ہے بدلہ لینا واجب ہے ہم جس جہاد میں مصروف ہیں یہ ایک عظیم جہاد ہے اس جہاد کے عظیم مقاصد ہیں جن میں سب سے بڑا مقصد شریعت یا شہادت ہے ہم اگر زندہ رہے تو شریعت کے مطابق زندہ رہیں گے اور اگر شریعت کو نافذ نہ کر سکیں تو آخر دم تک ان فوجیوں کے خلاف ان ظالموں اور مرتدین کے خلاف لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ ہم شہادت کے جام کو نوش کر جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت اسی روش پر فرمائی تھی کہ وہ شہادت کے لیے ہر وقت تیار رہا کرتے تھے ہمیں بھی شہادت کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے شہادت کی نعمت وہ نعمت ہے جس کی تمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے جس کی آرزو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے والذی نقص محمد اندی قسم ہے استاد کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے اس قسم لفی سبیل اللہ میری آرزو ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں فہو شہید کیا جاؤں ثم افزوا پھر جہاد کروں فوختل پھر شہید کیا جاؤں ثم افزوا پھر, پھر, جاؤ. پھر جہاد کروں پھر شہید کیا جاؤں بعض روایات میں چار مرتبہ شہادت کی آرزو آئی ہے فوکتل چار مرتبہ ذکر ہوا ہے میرے دوستو جس نعمت کی آرزو جس مرتبے کی آرزو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے ہمیں اس نعمت کے لیے اللہ کے سامنے رو رو کر مانگنا چاہیے ہمیں تہجد میں اٹھ کر اور نوافل میں اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑگڑا گڑ, گڑا گڑ گڑا کر, دعا کر دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں کہیں ان لوگوں کی طرح نہ بنا دے جو جہاد کرتے رہے جہاد کرتے رہے آخر سیاف اور کی طرح مردار ہوئے احمد شاہ مسعود شمالیوں کی طرح مرد مردار ہوئے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے جہاد کو قبول فرمائے اللہ تعالی ہمارے جہاد کو ضائع نہ فرمائے اللہ تعالی ہمیں شہادت کا مرتبہ نصیب فرمائے شہادت کا مرتبہ وہ مرتبہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے مانگا ہے ہمیں اس شہادت کے لیے ہر وقت اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اللہ سے گڑ گڑا, گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ کے سامنے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی سے محروم نہ فرمائے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کافروں کو خط لکھا تھا کہ میں تمہارے سامنے ایک ایسا لشکر لے کر آیا ہوں جو اللہ کے راستے میں موت کو اس طرح پسند کرتی ہے جس طرح کے تم شراب و کباب کو پسند کرتے ہو آج کے یہ فوجی یہ ضلیل مرتد فوجی یہ تنخواہ اور شراب و کباب کے لیے ہمارے مسلمانوں کے خلاف ہمارے مہاجر بائیوں کے خلاف ہمارے انصار بائیوں کے خلاف لڑ رہی ہے ان کا کوئی مقصد سوائے پیسوں کے نہیں ہے لیکن ہمارا اور آپ کا مقصد ایک عظیم ترین مقصد ہم شہادت کے لیے لڑ رہے ہیں ہم شہادت سے اللہ کے راستے میں موت سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ الحمد ہم اپنے ساتھیوں کو سینوں کے اوپر بارود باندھ کر بیچ دیتے ہیں اور سینوں کے اوپر بارود باندھ کر ہمارے ساتھی فدائی حملے کرتے ہیں جبکہ یہ لوگ یہ ظالم اور مرتد لوگ یہ زلیل اور رسوا لوگ جو کہ چند سو ڈالروں کے لیے مسلمانوں سے انہوں نے غداری کی ہے پاکستان سے انہوں نے غداری کی ہے آپ اپنے اسمان کے اوپر دیکھیں اپنے سر کے اوپر دیکھیں کہ امریکہ کے تیارے آئے روز پاکستانی سرحدوں میں بغیر کسی روک ٹوک کے پرواز کرتے ہیں ایک تو ان فوجیوں نے اسلام سے غداری کی مسلمانوں سے خیانت کی خیانت یہ کر ہی رہے ہیں لیکن انہوں نے پاکستان کی سرزمین کے ساتھ بھی خیانت کی ہے غداری کی ہے اس لیے میرے دوستوں میرے مجاہد ساتھیوں آج جس علاقے میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں نیت بڑی رکھنی چاہیے ہمیں اس علاقے کو وزیرستان افغانستان یعنی خوراسان کے علاقے کو جیسا کہ احادیث نبویہ میں آیا ہے ہم مسلمانوں اور مجاہدین کا مرکز بنانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد ہم پاکستان ہندوستان وغیرہ میں جہاد کو دوام دینا چاہتے ہیں ہماری نیت اور ہمارے عزائم اور ہمارے ارادے بڑے ہونے چاہیے ہمارے ارادے غیر متزلزل ہونے چاہیے ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کے خدا پر ہو وہ تلا تم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے میرے دوستوں نوجوان فدائیوں مجاہدین اسلام وہ مرا معمورین انصار و مہاجرین اللہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس جہاد کے عظیم مقاصد اور اس جہاد کے عظیم ثمرات و فوائد کو مانگنا چاہیے کہ یہ ضائع نہ ہو جائیں جس طرح کہ بوسنیا تاجکستان وغیرہ میں ضائع ہوئے کہ وہاں کے لوگوں نے جہاد کیا قربانیاں دی لیکن آخر انہوں نے مذاکرات کیے فیصلے کیے خیالتیں کی آج بوسنیا میں جہاد کا نام لینے والا آپ کو نہیں ملے گا تاجکستان میں آپ کو جہاد کا نام لینے وہ والا نہیں ملے گا مگر جیل کی کال کوٹری میں جہاں وہ پھانسی کی تاریخ کا منتظر ہوگا خدا کے لیے اس جہاد کے ثمرات و فوائد اس جہاد کے نتائج کی حفاظت کیجیے اور خدا کے لیے اللہ سے ہر وقت دعا کیجیے اللہ سے ہر وقت مانگیے کہ اللہ تعالی ہمیں گمراہ نہ فرمائے اللہ تعالی ہماری اور آپ کی قربانیوں کو ضائع نہ فرمائے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو شہادت کی عظیم نعمت سے محروم نہ فرمائے اللہ وسلم على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارک وسلم